بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرور منیر راؤ آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہے آج ہمارا موضوع ایک ایسے پوائنٹ یا نقطے پر محیط ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس عمل سے خبر حاصل کرنا قدر آسان اور پروگرام تیار کرنا تکنیکی اعتبار سے سہل ہے لیکن ٹو ڈیرائیو دا انفارمیشن ٹو گیٹ دا انفارمیشن ٹو گیدر دا انفارمیشن اطلاع معلومات یا خبر اس طریقے کار سے حاصل کرنا کافی محنت طلب ہے تو اس موضوع کا نام ہے انٹرویو انٹرویو کا لفظ ذہن میں آتے ہی فوراً خیال آتا ہے کہ انٹرویو کا مطلب بات چیت ہے دو یا دو سے زائد افراد کے درمیان میڈیا جرنلزم یا صحافت کی اصطلاح میں جب کبھی انٹرویو کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی ایسے شخص سے رپورٹر کی بات چیت جس کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہو یا رپورٹر انویسٹیگیٹ کر کے کچھ معلومات باہر نکالنا چاہتا ہو تو آج ہم انٹرویو کے حوالے سے اپنی گفتگو کریں گے اور انٹرویو کی بات کرتے ہوئے ہم جن موضوعات پر سیر حاصل بحث کریں گے ان میں شامل ہیں وٹ از این انٹرویو انٹرویو کیا ہے دی آرٹ آف انٹرویو فن انٹرویو کا انٹرویو لینے کا فن کیا ہے ٹیکنیکس آف انٹرویو انٹرویو کے لیے کیا طریقہ یا ٹیکنیک اختیار کی جاتی ہے جس میں کامیابی ہو یا کسی حکمت عملی یا اسٹریٹجی کے تحت آپ کامیابی حاصل کریں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ گئے اور آپ نے انٹرویو کر لیا جیسے آپ اگر ملازمت کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہاں انٹرویو لینے والے کو بھی کچھ تیاری کرنی پڑتی ہے اور انٹرویو دینے والے کو بھی جب آپ ملازمت کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمارا انٹرویو ہوگا اس کے لیے آپ ڈریس اپ ہوتے ہیں اس کے لیے آپ جس جاب کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں آپ اس کے متعلق بنیادی معلومات حاصل کرتے ہیں اور جب اسی طرح انٹرویوئر جب انٹرویو لینے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ بھی تیار ہو کے آتا ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے جو میرے آبجیکٹو پر پورے اترے سپوز آپ کسی ٹیلی ویژن چینل میں یا کسی اخبار میں ملازمت کے خواہ ہیں تو آپ اس اخبار یا اس ادارے کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تو اسی طرح انٹرویو لینے والا اور انٹرویو دینے والے اپنی اپنی جگہ تیاری کر کے بیٹھتے ہیں بین ہی یا بالکل اسی طرح جب ایک صحافی کو انٹرویو لینے جاتا ہے تو اس کو کچھ تیاریاں کرنے پڑتی ہیں تو ہم ان کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے لیکن ابتدا میں آپ دو تین باتیں ذہن میں رکھ لیں کہ این انٹرویو از اے کنورسن بٹوین ٹو آر مور پیپل دی انٹرویوئر اینڈ دی انٹرویو یعنی انٹرویو دو یا دو سے زائد افراد کے درمیان ایک ایسی گفتگو یا بات چیت ہے جس میں انٹرویو لینے والا اور دینے والا دونوں شامل ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی آدمی بات کرے جیسے میں آپ سے اس وقت جو بات کر رہا ہوں تو میں تنہا ہوں آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں میں گیونگ اینڈ پہ ہوں لیکن انٹرویو میں یہ ضروری ہے کہ میں کوئی سوال پوچھوں دوسرا کوئی جواب دے یا اگر میرا کوئی انٹرویو کر رہا ہے یا آپ میرا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ سوالات مجھ سے پوچھیں گے اور میں اس کے جواب آت دوں گا تو یہ میرے اور آپ کے درمیان یا انٹرویو لینے اور انٹرویو دینے والے کے درمیان یا ہم کہہ لیں کہ انٹرویور اور انٹرویو ان دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے وہ صحافتی زبان میں انٹرویو کہلاتی ہے اسی طرح انٹرویوز ار ایکسچینج آف انفارمیشن بٹوین آ رپورٹر اینڈ اے سورس دوسرے انداز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرویو ایک رپورٹر اور ایک ایسے شخص کے درمیان جو خبر کا سورس ہے جو خبر کا منبع ہے یا وجہ خبر ہے جس کی وجہ سے آپ کو خبر مل رہی ہے ان دونوں کے درمیان گفتگو کو صافتی زبان میں انٹرویو کہتے ہیں رپورٹر اور سورس کے درمیان جو گفتگو ہے وہ انٹرویو کہلاتی ہے اسی طرح انٹرویو کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دی انٹرویو از ان ایکٹیو میتھڈ آف گیدرنگ نیوز یہ ایک ایسا عمل ہے ایک ایسا ایکٹو عمل ہے خاموش عمل نہیں ہے بلکہ ایکشن والا عمل ہے دونوں طرف گفتگو ہو رہی ہوتی ہے سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں تو ایکٹو انٹر ایکشن ہے جس کی بنیاد پر آپ کو خبر حاصل ہوتی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فار اے جرنلسٹ اینڈ انٹرویو از یوژلی اے کوشچن اینڈ آنسر سیشن ایک تاریف انٹرویو کی یہ بھی کی جاتی ہے کہ سوال اور جواب کی نشست انٹرویو کہلاتی ہے بہرحال جتنی جس کی سوچ جس کا جو نقطۂ نظر جو پرسپشن اس حساب سے انٹرویو کی تعریفیں آپ کو مختلف کتابوں میں بھی ملیں گی آپ صاحب علم لوگوں سے گفتگو کریں گے تب بھی آپ کو ملیں گی اسی طرح انٹرویو کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انٹرویو از ون آف دا موسٹ امپارٹینٹ اینڈ ایزی ٹو گیدر انفارمیشن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انٹرویو سے آپ بہت سی معلومات ایک ساتھ جمع کر لیتے ہیں اور آپ کا نیوز شو یا پروگرام جلد تیار ہو جاتا ہے اسی لیے اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انٹرویو is ا ویری ایفیشنٹ اینڈ ایزی وے ٹو پریپیئر ا نیوز پروگرام آر نیوز شو نیوز شو میں بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ انٹرویوئر اور انٹرویوی جب ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کوشچن آنسر سیشن ہوتا ہے بیس منٹ کا ہو پچیس منٹ کا ہو پچاس منٹ کا ہو انٹر ایکٹیو ہو, ہوتا ہے اور آپ بات سے بات نکالتے ہیں معلومات حاصل ہوتی رہتی ہیں ان معلومات کی بنیاد پر اگلے سوال کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ بیٹھ کر اور ایک ہی شخص سے یا دو تین افراد کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں ان سے باری باری سوال پوچھتے ہیں اور آپ اس انٹرویو کی بنیاد پر آپ بہت سی معلومات اکٹھی کر لیتے ہیں ٹاک شوز میں بھی زیادہ تر انٹرویو کا پیٹرن اختیار کیا جاتا ہے اس حوالے سے ایک چیز آپ کو اور ذہن نشین کر لینی چاہیے دیٹ از کہ جو بھی کوئی انٹرویو ہو چاہے آپ پرنٹ میڈیا کے لیے انٹرویو کر رہے ہو یا الیکٹرانک میڈیا کے لیے اخبار کے لیے انٹرویو ہو ریڈیو یا ٹیلی ویژن کے لیے انٹرویو ہو تو تین ٹائپ آف پیپل آر انوالوٹرویو ون از اے پرسن جو انٹرویو لے رہا ہے دی سیکنڈ ون از اے پرسن جو انٹرویو دے رہا ہے اینڈ دی تھرڈ ون سوچیں بھلا تیسرا کون ہے ابھی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انٹرویو میں دو افراد کا ہونا ضروری ہے اور اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ انٹرویو میں تین طرح کے افراد شامل ہیں ایک انٹرویو لینے والا ایک انٹرویو دینے والا تو تیسرا کون ہے یہ اچانک کہاں سے آ گیا ذرا غور کریں نہیں سمجھ آیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیے ایک نے انٹرویو لیا دوسرے نے انٹرویو دیا لیکن ان دونوں نے تو انٹرویو دے دیا اب تیسرے کون لوگ ہیں جو انٹرویو دیکھ رہے ہیں جب وہ آن ایئر جا رہا ہے لائیو جا رہا ہے یا ریکارڈ ہو کر ایڈٹ ہو کر جا رہا ہے تو تیسری پارٹی اصل میں انٹرویو یا ٹارگٹ انٹرویو کا جو ہے وہ اس انٹرویو کو دکھانا ہے یا اس کو اخبار میں ریپروڈیوس کرنا ہے یا ٹیلی ویژن سکرین کے ذریعے عوام کے گھروں تک ویورک پہنچانا ہے تو اصل مقصد انٹرویو لینے کا یہ ہوتا ہے کہ عوام کو پبلک کو کیونکہ دس از میس میڈیا یہ میڈیا ہے اور ٹیلی ویژن اور اخبار از اے میڈیم خبر پہنچانے کا ذریعہ ہے خبر ایک حاصل جو کرتا ہے خبر وہ جرنلسٹ کہلاتا ہے صحافی کہلاتا ہے رپورٹر کہلاتا ہے جو خبر دے رہا ہے وہ سورس ہے اور کس کے لیے ہے عوام کے لیے لوگوں کے لیے جو لوگ وہ دیکھنا یا سننا چاہتے ہیں ان کے لیے تو اس طرح انٹرویو کا مقصد اسی وقت پورا ہوتا ہے جب اس میں تینوں ایسپیکٹس تینوں افراد تینوں گروپ شامل ہوں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انٹرویو ہیز ٹو کریٹ ا تھری وے انٹریکشن سکسفل انٹرویو ول انکلوڈ آل دیز تھری ٹائپس آف People. number one interviewer is the facilitator he chooses the topic of conversation the guest is a person who is being interviewed he is a source and the third one is the viewer viewer is an observer interviewer ne بات کی سوال کیے اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی guest نے ایک source کے طور پر ایک معلومات کا خزانہ جو اس کے پاس ہے اور ان سوالات کے جواب میں وہ گریجولی یا ایک دم وہ انفارمیشن وہ معلومات باہر دے رہا ہے اسی طرح جب وہ معلومات اکٹھی کر لیتا ہے انٹرویور تو وہ پھر عوام کو پیش کی جاتی ہے پیش کرنے کا جو طریقہ ہے لائیو انٹرویو اگر ہے تو وہ اسی وقت سائملٹینیسلی بیک وقت وہ نشر ہو رہا ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اسی لمحے وہ اپنی ہر سوال کے بارے میں ہر جواب کے بارے میں رائے قائم کر رہے ہیں اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی انٹرویو دیکھتے ہوئے آپ اسی وقت اپنا تبصرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا انٹرویو تھا یا نہیں تھا رپورٹر کامیاب ہوا یا نہیں ہوا سوال کا جواب دینے والا زیادہ ذہین تھا اس نے وہ معلومات نہیں دی یا آسانی سے نہیں دی رپورٹر کو اس طرح جو آبزرور ہے جو ویور ہے اس کا تبصرہ بھی اتنا ہی اہم ہے اس لیے کسی بھی سکسیسفل انٹرویو کے لیے اچھا انٹرویو کرنا اور جو پرفارم کر رہا ہے انٹرویو کے سوالات کے جواب میں جو سورس ہے اس کا بھی امیج بنتا اور بلکہ ٹارنش ہوتا ہے بعض اوقات اس کو نقصان بھی پہنچتا ہے تو اس طرح انٹرویو انٹرویو لینے والا اور انٹرویو دینے والا دونوں عوام کی عدالت میں ہوتے ہیں اور عوام نے ججمنٹ دینی ہے ویورز نے ججمنٹ دینی ہے کہ کیا انٹرویو ورث تھا، سوالات درست تھے اور جوابات دینے والے کی پرفارمنس کیا تھی کیا انٹرویو کا مقصد پورا ہوا کہ نہیں ہوا اس لیے یہ چیز انتہائی ضروری ہے کہ انٹرویو کا جو ایک لائنر یا جو مقصد ہے وہ آپ کو حاصل کرنا چاہیے اسی لیے کہا جاتا ہے بیسٹ ان وچ دی ریکوائرڈ انفارمیشن ارائیز ایز یعنی بہترین انٹرویو وہ ہے جس میں گفتگو کے دوران جو معلومات سامنے آئیں وہ ایسی ہوں جس کا تقاضا یا جس کی بنیاد پر یہ انٹرویو کیا گیا ہے لیکن اگر وہ انفارمیشن انٹرویو لینے والا حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا یا انٹرویو دینے والا حقائق چھپا رہا ہو تو پھر انفارمیشن تشنا رہ جاتی ہے اس میں کمی ہے اس لیے وہ انٹرویو اچھا نہیں کہلاتا بہتر انٹرویو وہی ہیں کہ جب بھی کبھی آپ انٹرویو لیں یا انٹرویو دیں تو جس مقصد کے لیے انٹرویو دیا گیا اس سے متعلقہ معلومات کا اظہار اس انٹرویو میں ہو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گائڈنگ پرنسپل انٹرویو کے لیے ہے کہ اف دی رپورٹر آسک دی رائٹ کو سورس بیکم اے ونڈو ٹو دا نیوز اے اسٹوری کین فیل اف دی رپورٹر آسک دی رونگ کو ناٹ انف کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رپورٹر انٹرویو کے دوران صحیح یا ٹو دی پوائنٹ کو پوچھے گا تو جواب دینے والا مجبور ہوگا کہ کچھ نہ کچھ حقیقت سچائی یا ایکسپلینیشن یا کلیریفکیشن وہ اس سوال کے جواب میں دے گا جس سے آپ کو معلومات حاصل ہوگی اور وہ خود بخود ایک ونڈو بن جاتی ہے نیوز کے لیے یعنی خبروں کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے اس انٹرویو کے ساتھ خبریں نکل کر سامنے آ جاتی ہیں لیکن اگر انٹرویو دینے والا صحیح طرح سے جواب نہ دے رہا ہو اور انٹرویو لینے والا سوال مناسب نہ کر رہا ہو یا وہ غلط نوعیت کے سوالات پوچھ رہا ہو جس کا انٹرویو سے لنک نہ ہو تو پھر آپ کو انفارمیشن صحیح نہیں ہوتی یا آپ نے کم سوالات پوچھے ابھی انفارمیشن انکمپلیٹ تھی اس کے فالو اپ یا سپلیمنٹری کوشچن نہیں کیے تو آپ کی معلومات کم ہوں گی تو انٹرویو تشنا رہے گا آپ کہیں گے انٹرویو تو ٹھیک تھا لیکن معلومات اتنی حاصل نہیں ہوئی جتنا اس انٹرویو کا مقصد تھا اسی طرح انٹرویو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انٹرویو دا رپورٹر ہیز اے کنٹرول آف دا نیوز گیدرنگ سچویشن کیونکہ انٹرویو میں انٹرویو دینے والا اور انٹرویو لینے والا دو ہی فرد موجود ہیں جس نے سوال پوچھنا ہے یہ زیادہ ذمہ داری اس کی ہے کہ وہ اس نوعیت کے سوال پوچھے کہ اس ماحول میں زیادہ سے زیادہ خبریں نکل سکیں اس لیے ضروری ہے کہ ان انٹرویو دی رپورٹر ہیز اے کنٹرول آف دا نیوز گیدرنگ سچویشن تو اس کو اس سچویشن کو اس ماحول کو اس صورت حال کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہیے اور پھر مزید کہ انٹرویوئر ہیز ٹو فوکس آن on one سینٹرل تھیم آف انٹرسٹ ہر انٹرویو کا جو سینٹرل تھیم ہے سپوز آپ ایک پولیٹیشین کا انٹرویو کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے یا نہیں تو یہ سینٹرل تھیم ہے اور وہ پارٹی لیڈر ہے تو آپ اس پہ اسی سے متعلق سوالات پوچھیں گے ایسا نہیں کریں گے کہ آپ سوال تو پوچھنے گئے اور انٹرویو کا مقصد ہے کہ کیا یہ لیڈر یا اس کی جماعت انتخابات میں حصہ لے رہی ہے نہیں اور وہاں بیٹھ کے آپ اس کی پرسنل لائف کے بارے میں سوال پوچھنے لگ جائیں آپ دوسرے جو لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کے بارے میں تبصرہ کروانا شروع کر دیں لیکن آپ یہ خبر نہ نکال سکیں کہ کیا وہ انتخابات میں حصہ لے رہا ہے یا نہیں تو وہ ایک اچھا انٹرویو نہیں ہوتا اسی طرح ایک اور پوائنٹ ٹرائی ناٹ ٹو آسک دیٹ ول آنسر ایز یس آر نو ایسا سوال نہ آپ پوچھیں کہ جس کے جواب میں انٹرویو دینے والا کہ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں نہیں جی تو آپ نے تو کچھ بھی نہ حاصل کیا آپ نے جو سوال پوچھا اس کے جواب میں ہاں نہ آ گیا آپ انٹرویو آگے کیسے پرولونگ کریں گے تو یو ہیو ٹو فریم دا کوشچن کو فریم کرنے ہیں ہم اسی یونٹ کے اگلے لیکچرز میں ان اللہ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے تو آپ کو انٹرویو کے سوالات تیار کرنے اور اس کے پوچھنے کا انداز اور سپلیمنٹری کوشچنس کیسے بنانے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی آپ سے تفصیل سے گفتگو ہوگی لیکن یہاں ایک پوائنٹ اور آپ کی یاد دہانی کے لیے میں بتائی دیتا ہوں کہ ریمبر یعنی یاد رکھیں ریممبر دیٹ اٹ از یور رائٹ ٹو آس کو سوال پوچھنا آپ کا حق ہے بٹ اٹ از آلسو دی رائٹ آف دی ادر پرسن ٹو ریفیوز ٹو repeat remember that it is your right to ask questions but it is also the right of the other person to refuse to answer سوال پوچھنا آپ کا حق ہے کیونکہ آپ انٹرویو کرنے گئے ہیں اسی طرح جواب دینے والے کا یہ حق ہے کہ وہ اس سوال کا اگر جواب نہ دینا چاہے تو آپ اسے فورس نہیں کر سکتے بٹ بینگ اے گڈ جرنلسٹ بینگ اے گڈ رپورٹر بینگ اے گڈ انٹرویوئر آپ نے پھر طریقے کار سے گھوم گھام کے کوئی ٹیکنیک اختیار کر کے اسٹریٹجی بنا کے تھوڑی دیر بعد نئے الفاظ کی بندش کر کے پھر وہ سوال پوچھ لینا ہے اس پر بھی آپ سے تفصیلی گفتگو آئندہ لیکچرز میں ہوگی تو ان پہلو کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم پوائنٹ آپ لوگوں کو نوٹ ڈاؤن کر لینا چاہیے دیٹ از دی آبجیکٹو آف دا انٹرویو ون لائنر میں انہی آبجیکٹو کو آپ نے سمونا ہے انٹرویو کی دلچسپی قائم رکھنے کے لیے انٹرویو کی مقصدیت کو پورا رکھنے کے لیے اس آبجیکٹو کو سامنے رکھنا اس مقصد کو سامنے رکھنا ہے مقصد کیا ہے انٹرویو کا انٹرویو جب بھی کبھی آپ کسی کا کرتے ہیں تو اس کے پانچ 6 یا تین چار بڑے اہم مقصد ہوتے ہیں اس مقصد کے بارے میں آپ کا پرسیپشن بالکل کلیئر ہونا چاہیے وہ کیا ہیں آپ پہلے ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اس کے بعد پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں اس کی وضاحت کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں جو پرسپشن ہے وہ ٹیکنیکلی کلیئر ہو جائے پہلا پرسیپشن کیا ہے ٹو سیک انفارمیشن یعنی معلومات حاصل کرنا دوسرا آبجیکٹو کسی انٹرویو کا ہو سکتا ہے ٹو کلیریفائی فیکٹس کچھ حقائق کی وضاحت تیسرا ہو سکتا ہے تو فائنڈ آؤٹ دا ٹروتھ سچائی کی تلاش چوتھا آبجیکٹو ہو سکتا ہے ٹو گیٹ ڈیٹیلز آف این ایشو کسی بھی مسئلے کے بارے میں تفصیلات کو حاصل کرنا یا معلوم کرنا اف اگر آپ صحیح طریقے سے انٹرویو کریں گے یو ول گیٹ آل دی اسینشل انفارمیشن نیڈڈ اگر آپ انی مقصدوں کو سامنے رکھ کے اپنے کوشچنس فریم کریں گے اپنی ٹیکنیک اختیار کریں گے اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے سپوز آپ کا پہلا آبجیکٹو اگر سیک انفارمیشن ہے تو اس بنیاد پہ سوال بنائیں کلیریفیکیشن چاہیے تو اس بنیاد پہ سوال بنائیں سچ کو ڈھونڈنا ہے تو اس بنیاد پہ سوال بنائیں اور اگر کسی مسئلے کی تفصیلات معلوم کرنی ہے تو اس بنیاد پہ سوال بنائیں یہ آبجیکٹو آپ ذہن میں رکھیں فردر ڈیٹیل کے لیے جانے سے پہلے میں آپ کو دی آرٹ آف انٹرویو انٹرویو لینے کے فن کے بارے میں بتاتا ہوں آپ نے ایک شعر تو سنا ہوگا کہ ادم ایک شاعر تھے بڑے نامور انہوں نے کہا تھا کہ ادم جینے کے گر سیکھو کسی سے عبد الحمید ادم کا شعر ہے کہ ادم جینے کے گر سیکھو کسی سے سنا ہے زندگی بھی ایک فن ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ زندگی کے فن پر توجہ نہیں دیتے وہ ڈپریس اور ڈیجیکٹڈ ہو کر الٹیمیٹ ان کا ہوتا ہے خودکشی بھی کر لیتے ہیں یا ناکام انسان ہو کر معاشرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں یا کہتے ہیں ہم میں تو کوئی صلاحیت ہی نہیں تھی آگے نہیں بڑھ سکے تھے وہ کیوں کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ زندگی کے فن سے نا آشنا ہوتے ہیں تو جس طرح زندگی کا ایک فن ہے اسی طرح کسی کام کے طریقے اور اس کے فن کو بھی ڈھونڈنا ضروری ہے انٹرویو کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس ایک آرٹ ایک فن ہونا چاہیے وہ آرٹ کیا ہے ہم اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں ایک گڈ انٹرویو ٹیکنیک ریکوائرس پریکٹس سو ڈونٹ ایکسپیکٹ ٹو ماسٹر امیجیٹلی یعنی یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ پہلے دن آپ نے قدم رکھا ہے صحافت میں یا آپ کا پہلا اسٹیپ ہے ریپورٹر بننا اور آپ اسی دن یہ چاہیں کہ آپ وہ انٹرویو کر سکیں جو سی این این بی بی سی پاکستان ٹیلیویژن یا نجی چینلز کے نون اینکرز جس انداز میں انٹرویو کرتے ہیں تو ہر چیز کے پیچھے ایک تجربہ ایک محنت ایک پیشن اور ایک مقصدیت ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو انٹرویو کے فن کو پڑھنا لوگوں کو انٹرویو کرتے ہوئے دیکھنا اور جو ٹیکنیکس انہوں نے اپنے تجربوں کی بنیاد پر کتابوں میں لکھی ہیں یا بتائی ہیں ان سے گائیڈنس لینا ہے تو پھر آپ ایک دن بہترین انٹرویو کرنے والے بن جائیں گے آپ اگر اچھا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے آئی ٹیل یو وٹ آر دا پوائنٹس وچ ہیلپ یو اف یو وانٹ ٹو بی اے گڈ رپورٹر اے گڈ انٹرویوئر نمبر ون ریسرچ کرنی ہوتی ہے آپ کو نمبر ٹو گیٹ اپوائنٹمنٹ فار انٹرویو جس سے انٹرویو کرنا ہے اس سے وقت طے کر لیں پرچنس اپنے سوالات تیار کریں کنڈکٹنگ دا انٹرویو جب آپ ریسرچ کر چکے ہوں اپائنٹمنٹ آپ نے لے لی ہو انٹرویو کرنے کے لیے آپ کے سوالات تیار ہوں تو پھر آپ کا مرحلہ آتا ہے کہ آپ نے انٹرویو کنڈکٹ کرنا انٹرویو کیسے لینا ہے اور پھر جب کیسے کی بات ہوتی ہے تو آپ موقع پر پہنچ جاتے ہیں جب موقع پہ پہنچتے ہیں تو آپ نے ایک حکمت عملی یا سٹریٹیجی بنائی ہوتی ہے کہ یہ سوال پوچھوں گا اگر اس کا جواب نہ آیا تو میں وہ سوال پوچھوں گا اگر وہ بالکل جواب نہیں دے رہا تو میں پھر اس سے کس طرح ریپیٹ کروں گا یا میری اسٹریٹجی یہ ہے کہ گفتگو میں آرام سے کروں گا درمیان میں ایک سوال دے دوں گا یہ آپ کو اس شخصیت کے بارے میں ریسرچ کر کے اس سبجیکٹ کے بارے میں ریسرچ کر کے جب سوالات تیار کر رہے ہیں تو یہ ساری چیز بیک آف مائنڈ میں ہونی چاہیے کیونکہ انسان جب تک اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتا ہز ماسٹرز وائس نہیں بننا کسی نے کہہ دیا یار یہ سوال ضرور پوچھ لینا آپ ضرور پوچھیں لیکن یہ سوچ لیں اگر اس کا جواب نہ دیا تو آپ اس کے کاؤنٹر کوشچنس سپلیمنٹری کوشچنس ضرور تیار کریں اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ٹون آف دا انٹرویو از آلسو ویری امپورٹینٹ اکارڈنگ ٹو دی آبجیکٹو آف یور انٹرویو اگر آپ انٹرویو کلیرفیکیشن کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کی ٹون ڈفرینٹ ہوگی سوال پوچھنے کی لیکن اگر آپ کوئی سچائی کی تلاش میں یا انویسٹیگیٹو انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ کا انداز مختلف ہوگا اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ کا آبجیکٹو ہے اس انٹرویو کا اس کے پس منظر میں آپ نے سوالات تیار کرنے اور اسی طرح سے سٹریٹیجی لانی ہے اور اس کے بعد جب آپ انٹرویو کرنے بیٹھیں گے تو آپ کا اگر انویسٹیگیٹیو انٹرویو ہے سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کرنے کا انٹرویو ہے تو آپ کی ٹون بتائے کہ آپ کس نوعیت کے سوال کر رہے ہیں آپ کا انداز کیا ہے آپ کا طرز تخاتب کیا ہے سرچنگ ہے یا ریکویسٹنگ ہے اور اگر آپ کلیرفیکیشن کر رہے ہیں تو آپ پھر کہیں گے کچھ عرصہ پہلے آپ نے یہ کہا تھا لیکن آپ آج ہمیں اس کی وضاحت کیجئے کہ اس کا مطلب کیا تھا کیونکہ جو مطلب اس وقت سامنے آ رہا تھا وہ تو اس وقت نہیں ہے لیکن اگر آپ سچائی کی تلاش میں تو آپ پوچھیں گے آپ نے آج سے اتنے دن پہلے فلاں جگہ پر یہ بات کہی تھی لیکن یہ بات صداقت پر مبنی نہیں ہے کیونکہ میرے پاس یہ ایک دستاویز ہے یا آپ کے اس سوال کے جواب کے بعد ایک فلاں صاحب نے اس کی اس طرح تردید کی تو اب آپ بتائیے کہ سچائی کیا ہے تو آپ کو ایک نیا پنڈارا باکس کھلے گا یا وہ اپنی تردید کر دے گا بات کی یا کہے گا کہ نہیں میں سچا ہوں تو آپ کو پھر دوسرے شخص کے پاس جانا پڑے گا تو وہ ٹون آپ کی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ ریکویسٹنگ ٹون پر ہیں آپ سبمٹ کر رہے ہیں آپ اگریسو ہیں یہ سب ٹون آپ کو سیٹ کرنی پڑے گی دی آبجیکٹو آف انٹرویو کو سامنے رکھتے ہوئے اور ساتھ ساتھ آپ نے ہر حال میں تیار ہو کے جانا ہے چاہے آپ کا لباس ہو چاہے آپ کی باڈی لینگویج ہو چاہے آپ کے اکوپمنٹس ہوں ہر چیز تیار ہو جب تک پوری طرح تیار ہو کے آپ انٹرویو کے لیے نہیں جائیں گے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے آپ نے تیاری مکمل کر لی انٹرویو کوشچنس بھی ہو گئے کنڈکٹ بھی اچھا ہو گیا اور اس کے بعد آپ کی اسٹریٹجی بھی کامیاب رہی ٹون بھی کامیاب ہے اب آپ نے انٹرویو کو پیش کرنا ہے انٹرویو آپ نے کیا انٹرویو دوسرے شخص نے دیا اب اس انٹرویو کو جنہوں نے دیکھنا ہے ان کے لیے آپ پیش کر رہے ہیں یعنی پرزنٹیشن انٹرویو از اکولی امپورٹینٹ دین دی ریسٹ آف دا تھنگس اگر آپ انٹرویو ریکارڈ بھی ٹھیک کر لائیں سوال بھی ٹھیک ہو ٹون بھی ٹھیک ہو انفارمیشن بھی آپ نے بہت اچھی گیدر کر لی ہو لیکن آپ اس سے خبر صحیح ڈیرائیو نہ کر سکیں نکال نہ سکیں اخبار کے اگر رپورٹر ہیں آپ اس کو ضبط تحریر میں پراپرلی نہ لا سکیں اس سے انٹرو نہ بنا سکیں آپ اس کے متن میں میٹیریل نہ ڈال سکیں کنکلوژ نہ دے سکیں تو آپ کی ساری محنت تقریباً رائے گا گئی اسی طرح اگر آپ نے ٹیلی ویژن کے لیے انٹرویو کیا ہے آپ نے بہت اچھی کمپوزیشن آف شارٹ کی ہے بہت اچھے سوالات پوچھے ہیں یو آر ویل ڈریس یو آر اتوریٹیو یو آر ان کمانڈ اینڈ دی انفارمیشن وچ یو ہیو گیدرڈ مے بی ون آف دا بریکنگ نیوز مے بی اٹس اے نیوز اپ مے بی اٹس اے ویلو ایبل انفارمیشن فار ویورس امیج بلڈنگ بھی اس سے ہو سکتی ہو لیکن اگر آپ ٹیلی ویژن انٹرویو کے فن تدوین یا اس کی ایڈیٹنگ سے شناسہ نہیں ہیں آپ انٹرویو میں اگر کہیں کوئی جمپ ہے کہیں سلائیڈ کی ضرورت ہے کہیں گرافک کی ضرورت ہے اس کی پرزنٹیشن میں شارٹس کی ایڈیٹنگ گرامر درست نہیں ہے سوال کے جیسچرز باڈی لینگویج آپ نے صحیح کٹ کرتے ہوئے نہیں لگائی دیٹ مینس کے یو ہیو شو اس لیے انٹرویو کا خیال سوچنے کے ساتھ ساتھ سوالات کی تیاری ہو اسٹریٹجی ہو ٹیکنیک ہو آپ کو ہر ایک چیز پر توجہ دینی ہے ورنہ آپ ایک اچھا انٹرویو نہیں لے سکیں گے اور لینے کے بعد اس انٹرویو کو پیش کرنے کے لیے تمام مہارت استعمال کرنی ہے اب تک میں نے آپ کو آرٹ آف انٹرویو کے حوالے سے جنرل یا عمومی گفتگو کی ہے اب میں سپیسیفک کی طرف آ رہا ہوں اور سپیسیفک چیز میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے ٹیکنیکس کے اعتبار سے جو سوالات آپ نے تیار کرنے ہیں انٹرویو کے میں ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ انٹرویو کے لیے سوالات تیار کر رہے ہوں تو کن چیزوں کا خیال رکھیں وہ انتہائی اہم چیزیں ہیں اگر آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھ لیا تو آپ بہت اچھے سوالات تیار کر لیں گے اور وہ کیا ہے نمبر ون پوائنٹ ہے بی کلیئر آپ کا ذہن آپ کا پرسپشن بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ اس سوال کے نتیجے میں کیا جواب یا کس قسم کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اگر وہ سوال کا جواب آپ کو نہ ملے تو پھر آپ کیا طریقے کار اختیار کریں گے سپلیمنٹری سوالات کون کون سے تیار کریں گے تو بی کلیئر ان یور آبجیکٹو اف دی کوشچن کہ میرا پہلا سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نوعیت کا جواب آنا چاہیے لیکن اگر جواب وہ نہیں آتا تو میں دوسرا سوال کس طرح سے پوچھوں گا یہ آپ کلیئر ہوں اف یو آر کلیئر ان رائٹنگ دی کوشچن اینڈ دی آبجیکٹو آف دا کوشچن یو ول ڈیفینے گیٹ دی انفارمیشن گیدر دی انفارمیشن اینڈ دی انٹرویو دینے والا فرض جو ہے وہ مجبور ہوگا کہ آپ کے سوال کا جواب دے اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ آسک کو ڈونٹ میک اسٹیٹمنٹس اٹ مینس کہ آپ نے سوالات پوچھنے ہیں آپ نے سوال کے بعد میں ایک سائن آف انٹروگیشن ہوتا ہے ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے وہ اسی وقت ڈالا جاتا ہے جب آپ کسی سے کچھ پوچھ رہے ہوں لیکن آپ اگر پوچھنے کی بجائے آپ اپنا بیان جاری کر دیں کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرا مقصد یہ ہے اور اس سوال سے یہ نتیجہ اخذ کیا جانا چاہیے تو آپ کی اس میں کیا رائے ہے اس کی بجائے یو شوڈ بی ویری کلیئر دی کوشچن کہ اس وقت ملک میں مہنگائی کی جو صورت حال ہے اس کے لیے آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہے یہ سوال آپ نے پوچھ لیا لیکن اگر آپ یہ سوال اس بیان کے انداز میں ایک سٹیٹمنٹ کے انداز میں پوچھیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ملک میں بہت مہنگائی ہے لوگ بہت پریشان ہیں ان کا روزگار ختم ہو گیا ہے ان کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی لوگ بہت پریشان ہیں اور حتیٰ کے خودکشیاں ہو رہی ہیں لوگوں کو گاڑیوں میں جگہ نہیں ملتی پیٹرول مہنگا ہے گیس کے لیے مسائل ہیں سبزی دکانوں پر نہیں آ رہی سبزی منڈیوں میں جائیں تو اتنی مہنگائی ہے کہ عام دکاندار چیز خرید کے لاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں منافع کہاں سے کماؤں گا تنخواہ دار طبقہ پریشان ہے غرضے کہ آپ اسٹیٹمنٹ جاری کیے جا رہے ہیں جس کا کرکس یہی ہے کہ آپ نے اس شخص سے پوچھنا یہ تھا کہ جناب مہنگائی بہت زیادہ ہے عوام کی زندگی متاثر ہو رہی ہے اس مہنگائی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہے اب وہ جواب سے اگر لیتو لال کرے گا تو آپ دوسرا سوال پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اتنی ذمہ دار جگہ پر موجود ہیں اور آپ کو اتنے عرصے سے یہاں موجود ہیں تو آپ نے اس کے حل کے لیے کیا تجاویز مرتب کی ہیں یقیناً وہ کچھ نہ کچھ آپ کو بتائے گا اور آپ کی خبر بن جائے گی ان دو پوائنٹس کے ساتھ ساتھ یو شوڈ بی کلیئر آس کو ڈونٹ میک اسٹیٹمنٹ ایک اور چیز یاد رکھیں کہ اختصار آپ کے سوال میں ہونا چاہیے سوال کو بہت زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے ٹو دی پوائنٹ ہو مختصر ہو سوال کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ جس موضوع پر سوال پوچھ رہے ہیں اس میں کم سے کم الفاظ استعمال کریں اور اس کی مثالیں آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی ٹیلی ویژن چینل کو ٹیون کر لیں کسی اینکر کا پروگرام دیکھ لیں کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ خود آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کون اینکر کون رپورٹر کس طرح کے سوالات پوچھتا ہے اور اب پاکستان میں اتنے چینل ہیں بلکہ آپ کو دنیا بھر کے چینل کیبل کے ذریعے بھی سیٹ لائٹ کے ذریعے بھی اور ایون ٹی وی انٹینا کے ذریعے بھی آپ کو پاکستان ٹیلیویژن کے تین چار چینل ملتے ہیں آپ ان میں سے کسی چینل کو لگا کے جب کوشچن آنسر ہو کوئی لائیو ٹاک شو ہو یا نیوز بلٹنس میں کوئی انٹرویو ہو یا قومی اسمبلی اور سینٹ کی کارروائی کے بعد اس کے حوالے سے ایم ایل اے سے یا منسٹر سے سوال پوچھے جائیں یا کوئی پریس کانفرنس لائیو آ رہی ہو آپ صرف اس میں یہ نوٹ کریں آئی ایم گیونگ یو دس ایکسرسائز ٹو اور اپنی رائے آپ خود قائم کر سکتے ہیں کہ کس نے ٹو دی پوائنٹ سوال پوچھے کس نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا کس نے مختصر سوال پوچھا اور ہٹ کیا اور جواب اس کو فورا آیا تو اختصار بہت بڑی صلاحیت ہے دریا کو کوزے میں بند کرنا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ جو لوگ آپ کا انٹرویو دیکھ رہے ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں اس شخص میں جو جواب دے رہا ہے وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے مختصر سوال پوچھا اس کے بعد اس کا جواب آنے دیں اگر وہ جواب دے رہا ہے تو آپ اس کو بولنے دیں اس کو اتنا موقع اتنی اپرچونیٹی دیں کہ وہ کھل کے بول سکے اگر آپ اس کو درمیان میں انٹرپٹ کریں گے تو کیا ہوگا اس کا جواب ادھورا رہ جائے گا آپ کو معلومات کم ملیں گی آپ کی انفارمیشن سیکنگ میٹیریل کم ہو جائے گا تو پلیز اف یو آر کلیئر ان کوشچن یور کوشچن اور اس میں کوئی چیز طوالت پر نہیں جا رہی وہ اختصار پر مبنی ہے اور وہ جب جواب دینا شروع کرتا ہے تو آپ اس کو موقع دیں کہ وہ اپنا معافی زمیر بیان کرے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مائک اس کے حوالے کر کے اور چپ ہو کر بیٹھ جائیں اگر وہ اس سوال کا جواب درست نہیں دے رہا اس سے ڈیویٹ کر رہا ہے یا وہ اپنی انفارمیشن زبردستی اس میں ڈال رہا ہے جو آپ کے لیے ریکوائرڈ نہیں تو بینگ اے گڈ انٹرویوئر آپ نے اس کو دوسرا سوال کر دینا ہے بٹ ڈونٹ انٹرپٹ ایف ہی از گیونگ دی کریکٹ انفارمیشن دی ریکوائرڈ انفارمیشن کیونکہ جب آپ انٹرپٹ کرتے ہیں تو خیالات کا تانا بانا ٹوٹ جاتا ہے اور ممکن ہے وہ جہاں آپ نے انٹرپشن دی اس کے بعد وہ کوئی بہت بڑی خبر آپ کو دینا چاہتا ہو اور بعد میں وہ اس کو روک لے یا اس کے ذہن میں دوبارہ نہ آئے اور پھر انٹرپشن کا ایک اور نقصان ہے جو لوگ ٹیلیویژن کے لیے انٹرویو کر رہے ہیں ان کے حوالے سے یہ بات اور زیادہ اہم ہے کہ اگر آپ ایبرپٹلی انٹرپٹ کریں گے تو اس شخص کا شاید فکرہ بھی پورا نہ ہوا ہو اور آپ کی آواز اور اس کی آواز مکس ہو جائے گی دین دیر ول بی اے ٹیکنیکل پرابلم ان پر جب دونوں کی آواز اوور لیپ ہوگی تو کیا ہوگا آپ کو ایڈیٹنگ میں مشکل پیش آئے گی دو الفاظ سوال پوچھنے والے کے اور وہ جو جواب دے رہا ہے کیونکہ وہ کنٹینیوٹی میں جواب دے رہا ہے تو آپ جب ایبرپٹ اس کو کٹ کریں گے یا سوال پوچھنا چاہیں گے تو آپ کے وہ دو الفاظ اس کے اس فکرے کے اوپر آ جائیں گے اب آپ کے لیے مشکل یہ پیش آئے گی کہ آپ جب ایڈیٹنگ کریں گے تو اس کا فکرہ مکمل نہیں ہو رہا آپ کا سوال مکمل نہیں ہو رہا تو دین دیر ول بی اے ڈیفیکلٹ سچویشن فار یو اور ممکن ہے وہ اس لمحے ایک ایسا فکرہ بول رہا ہو جو پچھلے دو تین فکروں کی روانی میں پورا اترتا اور اگر آپ اس کو ابرپٹ کاٹیں گے تو پچھلے دو فکرے بھی نکالنے پڑے اور ممکن ہے آپ کے انٹرویو کا ایک بہترین پوائنٹ ضائع ہو جائے تو پلیز ٹیک کیئر وائل انٹرپٹنگ ڈیورنگ انٹرویو یس اگر وہ ارریلیونٹ ہے ضرورت سے زیادہ بول رہا ہے آپ کو مٹیریل پورا مل گیا ہے تب بھی کوشش یہ کریں کیونکہ پروفیشنل کرٹیسی ڈیمانڈ اور ایک اچھے انٹرویور کے طور پر ایک اچھے صحافی اور رپورٹر کے طور پر آپ اس چیز کے انتظار میں رہیں کہ میرے ضرورت کا مواد تمام تر حاصل ہو گیا ہے جہاں وہ پوز دے جب وہ شخص بولتے ہوئے یا انٹرویو دینے والا اپنا فکرہ مکمل کرے سانس لے جیسے میں آپ کے آگے بول رہا ہوں میں مسلسل بولے جا رہا ہوں لیکن بیچ میں آپ دیکھتے ہوں گے میں بھی پوز دیتا ہوں رکتا ہوں سانس لیتا ہوں یا نئے فکرے کے لیے نیا تھاٹ جب آ رہا ہوتا ہے تو ایک سائلنس ہوتی ہے اس لمحے کے آپ انتظار میں رہیں اور وہاں پر آپ کٹ کریں دیکھیے میں کٹ کریں میں چپ ہو گیا اب اگر آپ یہاں کاٹیں گے آپ کو آسانی ہے لیکن اگر میں یہ بول رہا ہوں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انٹرویو میں انٹرپشن نہیں ہونی چاہیے اور آپ نے کٹ کر دیا اب میں نے نہیں ہونی چاہیے اور اب آپ کے لیے مشکل پیش آ کہ اور کے بعد پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا سو اٹ از ویری امپارٹینٹ دیٹ یو شوڈ نو ویئر دی پاز از کمنگ اور یہ آپ کو جیسے میں نے شروع میں اس یونٹ کے بتایا آپ کو کہ ایک دن میں آپ ماسٹر آف انٹرویو نہیں بنتے دیر نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیریئنس تجربے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے آپ جب مسلسل انٹرویو کریں گے مسلسل سوالات لکھیں گے تو آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ جائے گی اور جب آپ فیلڈ میں انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہوں گے تو آپ کو خود بخود یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی اسی لیے میں آپ کو دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ آپ مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر نیشنل اور انٹرنیشنل چینلز پر یا ویب پر جائیں یو پر جائیں اور ریناؤڈ انٹرویوز جو ہیں ان کے انٹرویو دیکھیں دیر آر مینی نیمز میں وہ نام بھی آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن ضروری نہیں کہ وہی ٹاپ پر ہوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے انٹرویو کرنے والے پیدا ہوتے ہیں مختلف چینلز میں لوگ آتے ہیں کسی کو کوئی پسند ہے کسی کو کوئی پسند ہے لیکن فنے انٹرویو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ انٹرویوز کو ایک مشق کے طور پر دیکھیں اور پوائنٹس نوٹ کریں اور اس کے بعد آپ کے جو ٹیچرز یہاں آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں ورچوئل یونیورسٹی کے آپ ان کو کوشچنس بھیجیں وہ کوشچن کے جوابات آپ کو ملتے ہیں اس طرح سے آپ بہت سے سورسز سے انٹرویو کے بارے میں انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لائبریری میں انٹرویو کے حوالے سے ولیومس آف بکس موجود ہیں انٹرویو کی ٹیکنیکس پر بھی ہیں سوالات فریم کرنے کے حوالے سے بھی کتابیں موجود ہیں تو پلیز بینگ اے گڈ ٹو بی گڈ نیوز رپورٹر اینڈ اے گڈ انٹرویور اٹ از مسٹ دو شوڈ ریڈ ریڈ ریڈ مطالعہ کریں مشاہدہ کریں اور اچھے پروگراموں کو دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا انٹرویو کیسے کیا جاتا ہے انٹرویو نے کا ایک گر سوال پوچھنے کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جب آپ کوئی سوال پوچھ لیں تو یو should بی اے ویری گڈ لسنر آپ کی باڈی لینگویج آپ کا چہرہ آپ کے بیٹھنے کا انداز اس میں کوئی استراب نظر نہیں آنا چاہیے کہ پتا چلے کہ آپ نے سوال تو پوچھ لیا لیکن جب وہ جواب دے رہا ہے تو آپ ذہنی طور پر کہیں اور گمے آپ کی پوری توجہ اس مقصد کی طرف ہونی چاہیے آپ کی باڈی لینگویج آپ کا چہرہ آپ کے بیٹھنے کا انداز اگر آپ کوئی پوائنٹ بھی نوٹ کر رہے ہیں تو اس سے میسج یہی جائے کہ آپ سوال کا جواب سن رہے ہیں اور سوال کا جواب سنتے ہوئے اسی تھوٹ پروسیس میں آپ کو بہت سی چیزیں آتی ہیں جس سے آپ فردر کوشچن فریم کر سکتے ہیں اور اچھے انٹرویو کے لیے ایک چیز اور بڑی اہم ہے اور وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتائے چلوں وہ ہے کہ آپ کا آئی کانٹیکٹ کیسا ہے وٹ از آئی کانٹیکٹ آپ جب اپنی یونیورسٹی کے لیکچرز جب اسکرین پر دیکھتے ہیں تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ٹیچر کیا آپ کی طرف دیکھ رہا ہے دیکھیے اس وقت میں آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں میں نے ٹیلی ویژن کیمرے کے لینز کو دیکھا ہے آپ کی اور میری آنکھیں آمنے سامنے ہیں لیکن گفتگو کرتے ہوئے اگر میں اس طرح آ کے بات کروں تو آپ کا اور میرا آئی کانٹیکٹ لوز ہو جائے گا اور آپ کی توجہ مجھ سے ہٹ جائے گی لیکن اگر میں پھر دوبارہ ادھر آ جاتا ہوں میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں تو آپ کو لگے گا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں لیکن اگر میں ادھر چہرہ کر کے بولتا ہوں تو پھر کیا ہوگا آپ کہیں گے یہ ہم سے تو مخاطب نہیں کر رہا یہ کوئی اس طرف جو لوگ بیٹھے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں یہ ان سے بات کر رہا ہے تو آئی کانٹیکٹ از ویری امپارٹینٹ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی کی جھوٹ پکڑنا چاہیں اگر آپ یہ چیک کرنا چاہیں کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے کیا اس میں صداقت ہے تو اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھیں آنکھیں بولتی نہیں لیکن آپ کو پیغام دے دیتی ہیں شفقت کا پیغام محبت کا پیغام آپ کے ساتھ دوستانہ تعلق کا پیغام یا غصے کا پیغام آپ کو آنکھیں بتا دیتی ہیں انسان کے چہرے پر دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر آپ ان کو پراپر اسٹڈی کریں تو یو ول نو وٹ ہی از تھنکنگ نمبر ون آنکھیں نمبر دو ہونٹ جب ہوٹ ہلتے ہیں یا اب میں نے ایسے ہونٹ سکیڑ لیے تو آپ کو لگا کہ میں بولنا نہیں چاہ رہا میں نے بند کر لی آپ کو پتا چلا کہ میں توجہ نہیں دے رہا تو آنکھیں اور ہونٹ کی طرف اگر آپ کسی شخص کے چہرے پر توجہ دیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا میسج دے رہا ہے تو چہرے کے باڈی لینگویج یا میسج آپ کو آنکھوں اور ہونٹوں سے ملتے ہیں لیکن انٹرویو میں ہونٹھوں کا رول اتنا نہیں ہے کیونکہ آپ نے سوال پوچھا اس کے بعد آپ چپ بیٹھے لیکن اگر آپ کی آنکھیں انٹرویو دینے والے کی طرف نہیں ہیں تو آپ کا آئی کانٹیکٹ ویک ہوگا انٹرویو دینے والا بھی آپ کی طرف توجہ کم کر دے گا اس کی کنسنٹریشن بدل جائے گی اسی طرح لیکچر کے دوران بھی اگر میرا آئی کانٹیکٹ آپ کی طرف نہیں ہوگا تو آپ کو کمیونیکیشن بیرئر نظر آئے گا اس لیے جب آپ کسی کا انٹرویو کر رہے ہوں تو اس کی آنکھوں کی طرف توجہ رکھیں اس سے آپ کی پوری کمانڈ اسٹیبلش ہوتی ہے اور پوری کمانڈ تبھی اسٹیبلش ہوتی ہے آنکھوں کی بھی کہ جب آپ کے پاس انفرمیشن موجود ہو آپ کو پتا ہو کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس سے میں نے کوئی چیز نکالنی ہے سو اف یو آر اے ویری گوڈ لسنر اینڈ یور آئی کانٹیکٹ آپ جو انٹرویو دینے والا شخص ہے وہ مجبور ہوگا کہ وہ آپ کی بات کی طرف توجہ دے اور آپ کے ہاتھ میں وہ لیور ہوگا جس کے تحت آپ سوالات پوچھ رہے ہیں اسی طرح ایک اور پوائنٹ کہ یو ہیو ٹو جو باتیں جو معلومات جو تاثر ایک انٹرویو دینے والا آپ کو دے رہا ہے وہ آپ کو ذہن نشین ہوتا رہے کیونکہ آپ نے ایک سوال پوچھا اس نے اس کا جواب دینا شروع کیا آپ نے اگلا سوال سوچنا شروع کر دیا آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہمسایوں سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ان فارن ریلیشن یا ان دی ایکسٹرنل ریلیشن نہ ادھر دا اینیمی از اٹرنل نہ آر دی فرینڈشپ از اٹرنل دی اونلی تھنگ وچ از اٹرنل از دی انٹرسٹ آف دا نیشن اب اس نے آپ کو کہا کہ خارجہ امور میں نہ تو دوستی دائمی ہے نہ دشمنی دائمی ہے اگر کوئی چیز دائمی ہے تو وہ اس ملک کا مفاد ہے اب وہ کتنا اہم نقطہ آپ کو خارجہ پالیسی کے حوالے سے دے رہا ہے آپ نے سوال تو پوچھ لیا اس کے بعد آپ نے اگلا سوال لکھ رکھا ہے کہ جناب یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے پوچھا نہیں لیکن آپ وہ سوال یاد کر رہے ہیں کہ جناب یہ بتائیے کہ ہمارے قومی مفاد میں تو یہ نہیں تھا کہ ہم یہ معاہدہ کرتے تو آپ ابھی قومی مفاد کا اگلا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ اس کو یاد کر رہے ہیں یو تو اس کا جواب وہ پہلے دے چکا جب آپ وہ سوال پوچھیں گے تو وہ آپ کو جواب میں کہے گا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم عظیم تر مفاد میں ملک کے مفاد میں خارجہ پالیسی چلا رہے ہیں تو آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں ہم نے تو اس پر عمل ہی نہیں کرنا جو ملک کے مفاد میں چیز نہیں ہوگی تو آپ کی سبکی کی ہو جاتی ہے اسی طرح اگر وہ سوال آپ آن ایئر بھیج دیں تو لوگ ہنسیں گے آپ پر اس لیے اف یو آر ریمبرنگ دا تھنگس وچ آر بیگ کمیونکیٹ ٹو یو وائل یو آر ہیونگ دا انٹرویو یو ول گیٹ اے ویری گڈ سکس اس کے ساتھ ساتھ نو انسری وارم اپ کوشچنس دوسرا پوائنٹ ڈونٹ پریفیس کوڈس تیسرا پوائنٹ ایڈیٹنگ پوز ووڈ بی ڈیفیکلٹ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں میں اس کو ری ایمفیسائز کر رہا ہوں اس لیے اب میں اس پر زیادہ توجہ نہیں دوں گا میں پہلے دو پوائنٹس پر توجہ دوں گا اور پہلا پوائنٹ ہے نو اننیسری وارم اپ کوشچنس اس سے کیا مراد ہے وارم اپ کوشچنس وہ ہوتے ہیں جن کے تحت آپ ابتدا کرتے ہیں جب آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں تو نسسری وارم اپ کوشچنس آپ ضرور کریں جرنل لیکن ایسا نہ ہو کہ انٹرویو تو آپ کا بیس منٹ کا ہے اور اس میں سے پانچ سات منٹ آپ وارم اپ کو رہے ہیں اور ایسے سوال پوچھتے ہیں جس کی بہت زیادہ ویلو نہیں ہے تو ریکوائرڈ وارم اپ کوشچنس ہی آپ نے پوچھنے ہیں اور دوسری بات جو تھی ڈفرینشیل ورڈس کی ڈفرینشیل ورڈس کیا ہیں ڈفرینشیل ورڈس وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا لیکن آپ سوال پوچھنے سے پہلے اس کی پیش بندی کر رہے ہوتے ہیں مثلا آپ کسی سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور آپ کہیں کہ آئی ہوپ یو ول ناٹ مائنڈ اف آئی آسک دس کوشچن آر یو گوئنگ فار سیکنڈ میرج اب آپ اس سے سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ آپ نے ایک فکرہ لگا دیا کہ مجھے امید ہے آپ اس چیز کو محسوس نہیں کریں گے بھائی وین یو آر ہیو این اپائنٹمنٹ فار دا انٹرویو اینڈ ہی نوز دیٹ یو آر دیئر ٹو آسک سرٹن پرسنل کو پرسنل کوشچنز میں یہ پوچھنا کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ انٹرویو کا مین آبجیکٹو ون لائنر یہی تھا کہ آپ نے اس شخص کی زندگی کے بارے میں سوالات پوچھنے ہیں تو اس طرح کے سوالات کے ساتھ غیر ضروری الفاظ لگانا یا آپ کسی سوال کے بارے میں یہ کہیں کہ آئی ہوپ یو ول ناٹ مائنڈ اف آئی آسک یو دیٹ سنس یو ہیو دی اتارٹی ٹو کنٹرول اینڈ کمانڈ دی پرائز ہائک ان دس کنٹری وائی ناٹ یو ہیو اے سکس اب آپ اس سے کلیریفیکیشن کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو امید ہے محسوس نہیں کریں گے تو یہ ایک اچھے انٹرویو کی علامت نہیں ہوتی آپ سیدھا اس سے پوچھیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے لیکن اس کے باوجود ملک میں مہنگائی پر کنٹرول نہیں ہو رہا آخر اس کی وجہ کیا ہے تو یا دی پارٹس اف اسپیچ آف ڈفرینشیل آپ کو کبھی انٹرویو میں کامیابی نہیں دیتی اس حوالے سے بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں جب آپ لوگوں کے انٹرویو کرتے ہوئے ایک مشق طور پر ان چیزوں کو مختلف چینلز پہ دیکھیں گے تو آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ کس کی ڈفرنشل چیزیں کیا ہیں تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں ان میں سب سے پہلا ہے وٹ از انٹرویو انٹرویو کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے تفصیلات پڑھی دوسرا پوائنٹ ہم نے پڑھا آرٹ آف انٹرویو انٹرویو کا فن کیا ہے سوالات Questions کی ٹیکنیک کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹیکنیکس آف انٹرویو میں کون سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے سوالات کے وقت اسٹریٹجی بناتے وقت اور تیاری کے لیے اور اس کی پیش کش کے لیے تو آپ نے آج جو کچھ پڑا ہے اس کے لیے پھر میں آپ کو زور دے رہا ہوں ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ اف یو وانٹ ٹو بی اے ویری گڈ رپورٹر فار انٹرویو اور انٹرویو بننا چاہتے ہیں تو کائنڈلی سی دی انٹرویوز بینگریڈ بائی ویریس اینکر رپورٹر ان ٹیلیویژن اسکرین اف انٹرویوز یو ول لرن مور اسٹڈی مور اور جب آپ اس فن کو سیکھ لیں گے تو آپ ایک بہت اچھے رپورٹر اور ایک اچھا انٹرویو کرنے والی شخصیت بن جائیں گے اس لیے اس طرف خصوصی توجہ دیں یہ خبر حاصل کرنے کا بڑا اہم ذریعہ ہے اس کے ساتھ ہی سرور منیر راؤ آپ سے اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے یونٹ اور لیکچرز میں ہم انٹرویو کے حوالے سے دوسرے پوائنٹس پر تفصیلی بات کریں گے اللہ حافظ